आयत है नामी मैं अपनी ड्यूटी कट बूटी में लेकर ना जिस वेले راتپی لے لو کیونکہ میرے تو میں کل نہیں سنبھالا کہ جدو یا کوئی کم نہ لو وی جو نا ٹھیک ہے رحیم آج مارچ سن دو ہزار دس کی چودہ تاریخ اور کا دن ہے سے پرانے کریم کا آغاز سورہ المتحنہ کی عائد نمبر دس سے ہو رہا ہے صاحب کا درس میں عائد نمبر نو سے نظر تھی ہم اسی عائد سے دوبارہ شروع کرتے و اخروق من دیارکم وَظَاهِرُوا وَلَا إِخْرَاجَكُمْ أَن تَتَوَلَّوْهُ قُمَيْتَ وَلَّهُ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمُتَحَلُّوهُنَّ ۖ أَسْأَلَ اللَّهُ أَمْنِي بِإِيمَانِهِنَّ ۚ وَلَئِن أَلَكْتُمُهُنَّ لَن يُؤْمِنَنَّ لَا يُحِلُّ لَكُمُ الضَّبَائِحُ فِيهَا مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَلَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِهِ مَرْضَاتَ اللَّهِ إِنْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُحِلَّ لَكُمْ مِنْ ضَالِحٍ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سب کا دس میں چلا آ رہا تھا کہ جو اللہ مومنین کے دشمن ہیں انہیں دوست نہ بنایا جائے ان کی مبدت کی خاطر کو خفیہ سراغ رسانی کر کے اسلامی نظام کے رازوں سے یا اس کے پلاننگ سے مبتل نہ ہو یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے ساری بنیاد جہاں کی سب قومیں اسی قانون پر عمل کرتی ہے قوموں کی حیثیت دو تین طرح کی ایک یہ کہ ایک دشمن قوم ہے جو آپ کے پلاننگ کو آپ کی سکیم کو آپ کے نشو و کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے اسلامی نظام کی راہ میں حائل ہوتی ہے یہ دشمن کیا ہے یہ دشمن زبان سے روپے سے اپنے ہاتھوں سے ایسی سازشیں کرتے ہیں حتیٰ کہ کتال تک آ یہ دشمن ڈکلیئر ڈکلیئر ہوتے ہیں نوبرد آزما ہو کر جنگ کے لیے سامنے آ دوسری قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے بشن کافری کی یہ معاہدہ قوم کے وہ معاہدے کی پابندی ان کے ساتھ ضروری ہوتی ہے تیسری اور ہوتی ہیں جو نہ معاہدہ ہیں نہ آپ کے مقابل دشمنی کر کے کھڑی ہوئی آپ کے اسلامی نظام میں نہ حائل ہوتی ہیں نہ اس کو روکتی ہیں تو وہ اگرچہ مومن نہیں ہے آپ کے اصول کے پابند نہیں تو یہ تین قسمیں تو اس کی بظاہر اور بھی اس کی چھوٹی شوٹ چھوٹی کے لحاظ سے طے ہو سکتا ہے لیکن یہ بات جو ہے جہاں ان تینوں کا تذکرہ ہے خاص طور پر دو کا کہ وہ جو جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ڈکلیئر ہو چکی ہے اللہ کے دشمن ہیں تمہارے دشمن اللہ کے دشمن سے مراد اللہ کے نظام کے دشمن ہیں اس کی دہی کے دشمن ہیں اس کے رسول کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن سے مراد اس اسلامی نظام کے جو آپ نے رائج کیا ہے اور جس کو لے کر آپ آگے بڑھے ہیں وہ دشمنی کر کے آپ کو نقصان پہنچانا ہے ان کو نہ دوست بنایا جا سکتا ہے نہ دوست کا لفظ ہمارے ہاں ایک ہے اولیاء ولی سرپرست کو کہتے ہیں دوست کو کہتے ہیں اور جس کے ساتھ راز شے کیا جائے اس کو کہتے ہیں دوستیر دست دوست درد پریشاں حالی و درمان کی اس معنی میں دوست دوست, دوست کہ آپ ان سے مدد لے کر اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ دشمن ہے تو دشمن ہے دشمن, دشمن کے طور پر ان کے لیے جائے اس لیے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی خفیہ طور پر مبدت کے حوالے سے کسی پیار کے حوالے سے اپنے کسی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی اسکیموں کو ان تک نہ پہنچا یہ ایک اسوہ سے اس کو ظاہر کیا ہے اسوہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کا کہ جب انہوں نے اسلام کی ایمان کی اللہ تعالیٰ کی بہی کی بات کی تو ان کی قوم تھی وہ دشمن بن گئی باپ تک جو بھی تھا اس نے گھر سے نکال دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے تو وہ کچھ بھی ہو گئی جگہ چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد جیسے کلو صاحب نے کہا تھا کہ کہیں ممکن ہے کہ وہ اسلام کے فولڈ میں آ گئے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی عمر پائی اور اس اس دوران ہو سکتا ہے رات میں ان کی پذیرائی ہوئی ہو لیکن بہرحال یہ کوئی تاریخ کے ان عورت میں محفوظ نہیں جو ہمارے پاس ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ رویہ کہ ان کے وہ ان کو دشمن سمجھ کے ان کے ساتھ پیار و محبت کی تینگیں نہیں چڑھائیں گی بڑھائیں گی سرپرست اور ولی نہیں ان کو بنائے گئے دوست نہیں بنائے گئے الگ ہو گی. بریت کا اعلان کیا کہ میں تمہارے تمہارے ان معبودوں کے جس کو تم پوچھتے ہو جن کی تم حکمرانی تسلیم کرتے ہو ہم اس سے بیزار ہیں ڈکلیئر کر کے ایک دفعہ اس کو مثال کہا گیا ہے آگے بات جو بات کہی گئی ہے کہ دشمن کو اس لحاظ سے پرماننٹ دشمن نہیں کرار دیا جا سکتا کہ کسی وقت بھی کوئی تبدیلی آ سکتی یہ بڑی بات ہے جس کو کہ یہ دشمنی جس کو تم دشمنی کہتے ہو یہ کوئی پرماننٹ فیچر نہیں ہے اسلام تبلیغ کا اصول رکھتا ہے بات آگے بڑھاتا ہے موادات کے ذریعے سے بھی اور اپنے اچھے نتائج کے اعتبار سے بھی دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے اہم ممکن ہے کہ جو آج تمہارے دشمن ہوں کل کو وہ دوست بنتا ہے مغل تم کے درمیان پیدا ہو اس لیے جب تک وہ دشمن ہیں تب تک تم اپنے اس رویے کو قائم رکھو لیکن یہ مت بھولو کہ ان کے ہاں مبدت کریٹ ہو سکتی پیدا ہو سکتی لیکن جب دشمنی ختم ہو جائے کیسے ہو یہی چیز قرآن کریم نے کہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہمارے تو تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہوئی ہفتہ تم بلّہ وحدہ ہو تاکہ تم ایک اللہ پر ایمان دے یہ ہے ایک مدد کا اصول کہ دشمن کو ممکن ہے کہ وہ ایک اللہ پر مان لے آئے تو تمہارے ساتھی بن جائیں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا بخش ہی تجمہ کیا جاتا مغفرت کی دعا مانگ نہ رہو انہوں ادب اللہ جب اس پر زہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو برا میں سے بھی اپنی بریت کا اعلان کر دیا کروانا ہے یہاں بھی ادب کی بات ہے کہ ان کے رستے میں روڑے اٹکائے گئے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش جب وہ اللہ کا دشمن ہوا جب اللہ کے دشمن ہونے کے بعد پھر یہ چیز ساتھ نہیں چل دشمنی تبدیل ہو کر مدت میں آ سکتی ہے بشرطیک کہ دشمن قوم صاحب ایمان ہو کر ہے یہی چیز پیچھے آئی ہے اللہ نے یہ ضابطے قائدے قانون بنا دیے ہیں اس کے سٹیپس بنا دیے ہیں کہ جو آج تمہارے دشمن ہیں جن کو تم دشمن سمجھ رہے ہو کل کو وہ تمہارے درمیان اس کے اور تمہارے درمیان پیدا کیسے اس لیے ایڈوانسمنٹ آف اسلامک سسٹم کو روکا نہیں گیا دشمنی, دشمنی میں تو دشمنی ہوتی ہے وہ تو یہ رک امکان رکھا ہے کہ اسلام کی فولڈ میں پہلے لوگ مزاحمت کریں گے مخالفت کریں گے دشمنی کریں گے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو کر تمہارے فولڈ میں آتے چلے جائیں گے تب مدت کے معاملات ہوں گے تب اور لیکن یہ جب تک دشمنی ہے تب تک دشمنی کا اصول قائم رکھتا کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ تم اپنے راز شریف نہیں کرو گے اپنی کمزوریاں نہیں بتاؤ گے یا اپنے پلاننگ ان پر ظاہر کرو گے تو وہ دشمن ہے تمہیں نقصان پہنچا یہی کہا گیا تھا کہ جب ان کو موقع ملے گا تمہارے دشمن ہو جائیں گے زبان سے اور ہاتھوں سے تمہیں نقصان پہنچا اگلی بات جو کہی ہے لاج اینڈ ہاف تم لم القات لکم فدین اللہ نہیں منع کرتا کس چیز سے مدت سے, <تصفيق> کیا لوگوں سے؟ اللہ جین لمل فدین جو دین کے معاملے میں تم سے نہیں کرتے. ایمان نہیں لیا لیکن وہ لمحات نہیں لڑے تم سے من اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یعنی جماعت ممینین کو اگر وہ اپنے گھروں سے نکالتے ہیں تو وہ دشمنی ہیں اسلام پھیلے گا غیر اسلام والے کافروں کے درمیان ہی لوگ مومن رہیں گے نا تو تبھی انہیں متأثر کریں گے اور اگر وہ دشمن ایسے ہو کہ تمہیں وہاں رہنے نہ دیں گھروں سے نکال دیں کہ جائیے کسی اور جگہ جائیے تو وہ دشمن ہے اگر کوئی ایسا نہیں کرتے اپنے ہاتھیں رہنے دیتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر تمہیں قبول کرتے ہیں اور تم سے لڑائی نہیں کرتے اللہ نے یہ نہیں روکا ان تبرو ہوں کہ تم ان سے کشادہ ذرفی کا سلوک کرو دل کھلا کرتے نیکی ترجمہ کیا جاتا ہے درد کا دل درسن کشادہ زرفی کا نیکی اور احسان احسان کا ترجمہ لوگوں نے کیا اور یہ بالکشادی کے معنی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں کچھ لوگ تنگی میں ہیں آپ ان کی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں ان کی جو خامیاں ان کو ہٹانے کی کوشش کریں ان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو ہٹائیں ہم تبرو ہوں اللہ اس سے نہیں روکتا کہ آپ اپنا فیض ان تک پہنچائیں اور ان پر احسان کریں یا ان کے ساتھ کسادی کر دے. وہ تک سے تو ملے ہیں اور ان کے معاملات میں عدل و انصاف سے کام دے. یہ جو چیز ہے عدل و انصاف کہا گیا ہے بر کے ساتھ عدل و انصاف تو قرآن کریم نے ایک ایسا اصول بنایا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی کرنا پڑے یہ آئیے دیکھے قرآن کریم نے پانچ بٹے آٹھ نکال لی آٹھویں آئے کون قوامین للہ ہے اے ایمان والو اللہ کے حکم پر کیوں قائم ہو جاؤ کو مجھے شہدا شہداء قسط عام تجمہ یہی ہے کہ انصاف کی گواہی دو شہداء دلکش کا یہ مانا ہے کہ تمہاری پوری زندگی اس کا اظہار انصاف کا اظہار ہونا چاہیے اور آگے کہا ہے کہ یہ ایسا اصول ہے جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا من تم شناآ اللہ اللہ تا دے کسی قوم کی دشمنی شانے کہیں گے دشمن کو نہ شانے اللہ سے اسی سے کسی قوم کی دشمنی تجھے اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو دیکھیے دلو عدل کرو عدل میں کوئی رکاوٹ نہیں اوپر قسط کا لفظ ہے یہاں عدل کا لفظ اس کا یہ مانا کہ دونوں ایک ہی معنی میں یہاں استعمال عدل توازن قائم رکھنا ہوا اکرا ملک یہ عدل کرنا تقوا کے بہت قریب ہے وطق اللہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کا تقوا اختیار کرو تقوا سے کسی اور ریفرنس اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ قومی مفاد میں ہے یا کسی عورت مفاد میں تقوا ہے تو تخوا ہے اور اللہ کا تقوا ہے خدا کے اصولوں کی, کی خلاف ورزی نہیں ہو ان اللہ خبیروں میں ماتعمل بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے بہت خبردار ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے اس کے جواز کیا ہے اس کے نتائج کیا ہیں دیکھیں دشمن کے ساتھ بھی عدل اور قسط کو قائم رکھنا پڑتا ہے یہ مومن کی مستقل قدر ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں گواہی دینی پڑتی ہے اپنے خلاف جاتی ہے تو دے دو اپنے رشتوں کے خلاف گواہی کو عدل کے ساتھ ہونا چاہیے قسط کے ساتھ ہونا چاہیے دشمنی ہے دشمنی دشمنی کا اور طریقہ ہے کتاب ہے اس میں لڑو لیکن جہاں عدل کا سوال آئے وہاں عدل کرنا یہی <تصفح> بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اگرچہ تمہارے ساتھ کتاب تک نہیں آئے ہوئے ان کے ساتھ عدل تو کرو گے ہی کرو گے تم لیکن عدل سے آگے بڑھ کے احسان کرو گر کا سلوک کرو کچھ سادگی کا کشادہ زرفی کا سلوک کرو کچھ نقصان ہوتا ہے تو اسے برداشت کر کے بھی ان کا فائدہ کرو یہ عالمینی کو عام کرو ہاں وہ لوگ جو تم سے اللہ زینہ قاتل ما جنا ہو تم اللہ زینہ قاتل اللہ تعالیٰ منع کرتے تم کے روکتے اس چیز کے جو لوگ تمہیں دین کے معاملے میں تم سے لڑتے ہیں ممرکتوں کے معاملے میں نہیں حکومتوں کی سربراہی لانے کے معاملے میں نہیں جیسے سب مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کی جگہ آنے کے لیے معاویہ اور اضا علی کے درمیان یہ چکر چلا وہ اور باتیں انہیں کہا کہ یہ کاتل کو فدین بخراجو کمند یار کو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال نکالا وہ زہر والا اخراجکم یا براہ راست میں ہی نکالا تو دوسروں کو پریشرائز کیا کہ ان کو نکال دو یہ آج بھی سلسلہ چلتا ہے انت ولو اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ تم انہیں اپنا راجدار دوسرے مقام پہ بتانا لفظ آیا ہوا ہے وطن بتانے سے کہ راز نند سکول کیا بات ہے وہ میں یہ تو بندہ ہوں جو شخص ان کو سرپرست بنائے گا رازدار بنائے گا دوست بنائے گا پولا یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا ابل کا قیام نہیں ہو سکے ظلم ہو جائے گا کہتا ہے عدل کام کرنا ظلم نہیں ہوگا آگے ہے یہ مسئلہ ہو گیا ایک قوم ہے ان کے ساتھ کچھ نہیں ایک ہی قوم کے حصے ہو گئے ایک علاقے میں اسلامی نظام قائم ہے اسے دارال اسلام کہتے ہیں. دوسرے حصے میں اسلامی نظام قائم نہیں اسے دارالقف کہتے ہیں. اب سہر ہے کہ اسلام ایک تبلیغ کا مذہب ہے مرد عورت کوئی بھی اس کو قبول کر سکتا ہے دو الگ الگ نظام قائم ہو گئے دونوں کے اندر دشمنی ہے لیکن ذہن تو کسی کا پابند نہیں اللہ نے اس کو صاحب اختیار دیا ہوا کوئی بھی آدمی آپ کے یہاں سے قدر قدر کے یہاں سے آپ کی طرف آ جا سکتا ہے مرد تو جہاں قوم کا شمار ہے تو مرد بلموم ہوتے ہیں وہ لڑائی میں کام یا رہتے حاضر آتی ہوں یہ مظلوم طبقہ جس کو عورت کہتے ہیں کیا اس کے ذہن پر بھی پابندی صاحب ہی ایمان ہو سکتی ہے وہاں ان کو نہ رہنے دیے جائے گھروں سے نکال دیے جائے یا نکلنے پر مجبور ہو جائے اگر وہ آتی ہیں اے صاحب ایمان لوگوں تمہارے پاس آ جاتی مومنات مہاجر آتن ہجرت کرنے والوں فم تہ منہ سمپلی اس بات کو یوں ہی نہ لے لینا کہ ایک عورت ادھر سے نکل کے تمہارے ہاں اور پوسبل کہ تمہارے سبوں میں وہ اختلاف پیدا کرنا چاہتی ہو اور وہ یا سی کے لیے آئی ہو یا کوئی اور بھی حالات ہو سکتے ہیں یا وہ اپنے ہاں اپنے کاموں سے لڑکے کہتی ہو کہ چلو میں ان کے ہاں کئی اور اسباب ہو سکتے ہیں اگر مومن مومنہ ہونے کی حیثیت سے آئے اور ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے اس چیز کا پکا کر لینا کہ سچ مچ یہی ہے کہ یہ ہے جی وہ چیزیں ہم ہے ہوں نہ تم بحثیت قوم ان کا امتحان ہو فردرد نہیں خوبصورت عورت یہ کسی کے پاس نے کہا جی میں نے کیوں کر لیا کہ یہ مومن ہے قوم کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس طرح سے ہجرت کر کے آئے اس کا امتحان لیا جائے انٹروگیٹ کیا جائے یا اگر یہ ثابت ہو جائے اللہ علوم بے مانے نہ ان کے سینے میں سچ مچ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو انہیں کیا کہنا فین عظم تو وہ مومنات ہے اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ اومنات ہیں دیکھیے اللہ کے علم اور انسان کا فرق کیا ہے اللہ کو ہو معلوم ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے ان کا ایمان کیا ہے اللہ کو تو معلوم ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے اس کے اس علم کی بنا پر تمہیں بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم بھی جانو کہ ان،, ان کا صحیح ایمان ہے امتحان میں ڈالو بہن علم تم وہ اگر تم یہ جان لو ان کے بارے میں کہ وہ مومنات ہیں مومنات ہیں ایمان کی بنیاد پر ہے خلا تھا کہ وہ ہن الکفار اگر صرف ایمان ان کو لیا ہے عجت کرا کے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس لیا یہ سر احتیاطی ہو یہاں الکفار مراد وہ کفار ہیں جن کے ساتھ آپ کی عداوت ہے دشمنی ہے اور لڑائی ہے کتاب کیونکہ وہیں سے نکل کے آئے اس تنگ معاشرے سے نکل کے آ یہ یہاں مومنات کا تذکرہ ہے مومن یہ جماعتی ہو ہے ایز اے گروپ انڈیویجل بھی आ सकते ہیں ایز اے گروپ بھی آ سکتی ہے کہ وہاں کسی خاندان کو کسی محلے کے لوگوں کو سب کو نکال کے بیچ دیا وہ سارے مومن مومنوں کی جماعت ہوگی تو مومن تم کیا لائے گی اس کی جمع بھی ہو سکتی یہ اس میں باریکی ہے قانونی اس کو دیکھا جا سکتا ہے ہمارے پچھلے سارے لوگوں نے وہ عورتوں ہی کو لیا ہے حالانکہ عورتیں بھی اس میں شاند جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں ان کا امتحان لینا پڑے کہ وہ کس نیت سے آئے ہیں کیا یہاں کوئی آپ کے یہاں خرابی پیدا کرنے آئے ہیں یا سوسی کا اڈا بنانے آئے ہیں یا کوئی ففت کالم کریٹ کرنے آئے ہیں یا اور طرح سے تو انہیں واپس لاہم ہند اللہ یہاں پھر عورتوں کی بات ہے اسی لیے لوگوں نے صرف عورتیں برا دی لاہم نہ وہ ساری کی ساری ان ہوں کے لیے ان کے مردوں کے لیے اس قوم کے لیے حلال نہیں ہے ولا ہم لہلو نہ لہونا نہ ان کے مرد ان کے لیے حلال ہے کیسا ایمان فیصلہ کر دیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے مرد عورت میں کوئی بھی شخص مرد مومن ہو جائے اعتبار سے مہر ادا کرتے تھے لوگ اپنا خرچ کر کے عورتوں کو ادا کرتے معاشرتی حوالے سے آ گئی ہیں جو خرچ ادا کر دیا وہ آ گئی آپ کے معاشرے میں ان کے لیے حلال نہیں وہ لاجنا ہے تم ان تن کے ہونا آتا ہے تم انہیں وجوہ اس کو گناہ نہ سمجھنا کہ ان کے ساتھ نکاح کیے کیا کوئی گناہ نہیں لاجنا لے کے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کر کریے ان تن کے ہونا یہ ضروری بھی نہیں تھا یہ کہا کہ گناہ نہیں ہے یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آؤ ضرور اپنے اپنے گھروں میں ڈال دو نکال دو نو ضروری نہیں ہے ہاں ان کے ساتھ نکاح کرنا گناہ نہیں ہے ان تن کہ تم نکاح کرو ان سے یا نکاح کرا دو ان کے ارینج کرو معاشرتی طور پر ازا آتا ہے تمہ ہونا عضور ہونا جب تم ان کو ان کے عضور دے دو یہ اجر کا لفظ ہے اس پر کبھی انشاءاللہ پھر بات ہوگی بہرحال یہ بات ہے کہ عورت اپنے آپ کو جب سپردگی میں دیتی ہے تو اس کے بدلے میں ایک تحفہ کہا جاتا ہے تحفہ دیتا ہے یہ ان کا آہستہ تذکرہ ہے اگرچہ اس کے لیے لفظ اجر کا یا اجور کا استعمال ہو وہ وہاں ان کے خاندان نے کچھ دیا تھا تم ان کا وہ خرچہ واپس کرو اں آ گئی ہیں ان کو نیا ان کا خرچہ ادا کر ادائیگی ادر کے بغیر تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو یہ ادائیگی ادر کا جو حوالہ ہے یہ چار بٹا چوبیس ہے سورسا کی چوبیس میں آئے تھے عام مومنین مرد عورتوں کے لیے کہا تھا کہ یہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں بہتر ہے آپ کیرل میں رہے گا نہیں چار وٹا چوبیس لمبی آیت ہے بہرحال ساری میں فلاں فلاں رشتے تمہارے لیے ممنوع ہیں کہ پچھلی آیت میں ہیں اور وہ اہل تک ماورہ ازالک ہوں اور اس کے علاوہ حلال ہیں تمہارے لیے کھلے ہیں رشتہ ہو سکتا ہے نکاح ہو سکتا ہے ان تب تک ہو گئے ممبالک ہوں کہ تم اپنے مال تم خرچ کرو گے عورتیں ذمہ دار نہیں ہیں کہ تم اپنے مالوں کے عوضوں میں لے لو تلاش کرو موسرینہ غیرہ مسافینہ تمہارا نکتہ نظر گھر بسانے کا ہو پانی بہانے کا نہ ہو بستہ تم بہیمن ہننا جن کے ساتھ تم نے جن کو نقاہ میں لانا چاہو فائدہ حاصل کرنا چاہو فالتو ہننا عجور امن ان کو ان کے مقرر شدہ عجور مہر ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے مہر کا لفظ بھی پرانی کریم میں نہیں ہے ان کو ادا کرو تو یہ ہے کہ وہ مقام جہاں کہا ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ مہر کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوتا ہے کنڈیشنس نکاح کی کنڈیشنز میں ایک یہ چیز شامل ہے اس کو معاشرتی قدر کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے اور جب عورتیں مومن ہو کر محاذ ہو کر آ جائیں تو تمہیں ان جو کافروں نے ان پر خرچ کیا تھا تم ان کو ادا کر دو کیسے معاشرتی بیلنس اسی کو انصاف کر بلا تم سے سکو شرافر کافر عورتیں جن کی جمع کوافر ہے کافر تم ان کو بھی نکاح میں بان کی مت رکھو اپنے ہاتھ مومن ہو گئے اور تو کافر ہے ضد کر رہی ہے دشمنی پڑی ہوئی ہے اس کو بھی آزاد کرو بلا تم سے توں اور نہ تھامے رکھو بیس مل گوافر کوافر کے اس وقت نکاح پر ان کو نکاح پر مزدور کر کے ساتھ انفقتوں ان کو واپس بھیج دو اس قوم میں جہاں وہ جانا چاہتی ہیں اور ان سے جو تم نے خرچ کیا مان لو کھلے سے ڈیمانڈ کی عورت آ رہی ہے اس کا تم نے خرچ کیا تو پیسہ نکالا ورنہ یسو معاف ہوں اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ وہ تم سے لے جو انہوں نے خرچ کیا برابر کی بات ظال حکم اللہ اللہ کا حکم ہے اے تمہیں آگاہ ہونا چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے بینک وہ تمہارے درمیان بینک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کچھ کریں گے وہ اللہ علیہ الحکیم اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں یہ اصول تو ہے کہ تم مانگ لو وہ تم سے مانگو وہ جتنا وہ مانگے تم ادا کر جتنا تم مانگو وہ ان کو ادا کر دینا چاہیے اہم ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس وقت موجود ہو جو ادائیگی نہ کر سکے یا وہ دشمن ہے وہ کہتے ٹھیک ہے عورت چلے گی چلے گی ہم کچھ نہیں دیتے آپ کے ہاں سے کوئی عورت آ گئی ہے اس کا ہم کچھ نہیں دیتے آ گئی ہم نہیں دیتے ان فاتح شہم اگر تمہاری ازواج میں سے کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یعنی عورت نکل گئی یا اس پر خرچ کیا ہوا نہیں ملا فاطق ہوں فات ہو گیا <تصفح> ہمارے ہاتھ میں کہتے ہیں فاتح <تصفح> وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا یہاں <تصفح> لوگوں نے کا کمانا کوئی ایک کیا ہے فرین فاطق ہوں شیئن میں نہ زوازک تمہاری عورتوں میں سے کوئی ایک یا کچھ عورتیں چلی جائیں حالانکہ اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہے فین فاطقم شیون کوئی چیز تمہاری رہ گئی تمہیں نہیں ملی میں نے ازواج کو تمہاری ازواج میں سے یعنی ان کے محک مانگنے تھے نا وہ نہیں ملے کفار وہ کفار کی طرف چلی گئیں فعاقب تم فعت الزینہ ذہبت ازواج ہوں مثلاً فقو پھر تمہاری باری آئے آکب جب تمہاری باری آئے فعت اللہ جینا تو جن کی عورتیں ادھر چلی گئی ہیں ان کو تم مثل مسل کرو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اتنا تم دو ایسی قوم تشکر ہے اب اس میں فعاق اب تم میں تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے یہ آ کر تم اکوت ان سے باب مفائلہ پیل ماضی جمع حاضر معنی ہیں باری پو پر سوار ہوتے تھے تو وہ جو باری ہوتی تھی ایک دوسرے کے بعد آتی ہے کہ ایک کی باری آئی اس نے کہا بس تو اترا آپ میری باری اس کو کہہ یہ ایک سے نہیں ہے اس کا معنی پیچھے پڑنا یا عذاب دینا اس سے نہیں ہے سے کچھ لوگ آگے بڑھے انہوں نے اکمت ان کی بجائے اکوا سے بنایا اکوا کے مانے ہیں غنیمت دشمن چلا گیا کچھ چھوڑ گیا مال چھوڑ گیا مالے گنیمت تو کہا یہ ہے کہ جب تمہاری دشمنی اس کے ساتھ ہے کوئی مال دشمن کا قابو آ جائے آپ نے یہ حق کے مہر جو عورتیں چلی گئی ان کا ان سے مانگنا ہے نہیں دیا وہ میں سے کچھ مل جائے تو پہلے جن کی آٹو چلے گئے ہیں ان کا وہ جو مالی غنیمت میں دو ہی صورتیں ہیں کہ کوئی ادھر سے آئی جس کا آپ نے خرچہ دینا کوئی ادھر سے گئی جس کا انہوں نے خرچہ دینا یا تو اس کے بدلے میں باری میں تم آ جاؤ کہ انہوں نے نہیں لیا آپ اوکر اوپن اس شخص کو دے دیں گے اس کی چلی گئی ایک یہ طریقہ ہے دوسرا یہ کہ یہ سیٹل ہی نہیں ہوتا آپ کی لڑائی ہوتی ہے لڑائی تو ہونی ہونی اگر کچھ مال ہاتھ آتا ہے تو اس مال میں سے پہلے ان کا خرچہ بڑھتا یہ دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں باریک کا معنی بھی موجود ہے کہ باریک کی حیثیت سے ایسا کرے اور یہ کہ مال غنیمت اگر آئے آپ کے ہاتھ آتا ہے تو اس میں سے پہلے یہ خرچ دے کے مالی گنیمت پھر اس کا, کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی مطابق اختیار کی یہ ایک ہنگامی حالات کے اندر جو مسائل پیش ہے یہ عورتیں آئیں. امتحان لیا امتحان میں پاس ہو گئی کہ وہ صاحب ایمان ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ چیک ساتھ ہے. کہ اوتھا فیلی جیمس ہو گئی اس معاشرے میں جہاں آئی ہیں اس کے ساتھ وفاداری کی اور اپنے کردار کی ایک اوت ہوگی حکمران کے ساتھ نظام کے چلانے والے کے ساتھ یا یم نبیز ہو یا جا عقل مومنات ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومنات آئیں جو پہلے سے موجود ہیں وہ تو مومنات پہلے ہی ہیں انہوں نے تو معاہدہ پورا کیا ہوا معاشرے کا پارٹ ہے جا آ کل مومنات ہو مومنات آئیں اشارہ ہیں یا اور گروپ آ کے شامل ہو اسلامی نظام میں پہلے نہیں تھا پھر اسلامی نظام میں شامل اسلام پھیل کے اس جگہ تک چلا گیا وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر مرد کا اظہار یا دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے عورت کی نہیں عورتوں کو ایلیجنس دینی پڑے گی وفاداری کا عہد نامہ کرنا پڑے گا یو بات یہ نہ کہا آپ کے ساتھ بیعت کرتی ہے یہ بیعت فرید و فروخت کا معاملہ ہے زندگی دینا اور جنت لینا یہ سورت توبہ والی آیت تو آبا یہ نہ کہا آپ سے بات کرتی ہوئی آئیں کس چیز پر اللہ اللہ یو نہ بلّہ کہ نمبر ون اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں یہ مومن وہ مومنات ہیں جو معاشرے میں بعد میں داخل جا آ کر ان کو اوتھا فیلجنس دینی پڑے گی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی ولا یا شریک نہ چوری کریں گی ولا یا زنینا اور نہ زنا کریں گی ولا یا تلنا نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اولاد کو قتل کرنے کے مختلف طریقے ہیں لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے آج بھی جان چھڑانے کے لیے لوگ یہ کچھ کرتے ہیں اقصاد بھی یہ جو ثابت کیا جاتا ہے عمل کو وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں یا یہ کہ اولاد ہے اس کو ان پڑھ رکھ کر اس کو جہل رکھ کر معاشرے کا ممبر نہیں بننے یہ نہیں ہو قتل یعنی اولاد کو ذلیل زل, زل, نہیں کریں کیا ہوا ولا جاتینہ میں بہتانی یفترین ہوں اور نہ ہی بہتان لائیں گی باندھ کر یفترین ہو افطرا کرنا جھوٹا بہت با... بہتان ہوتا ہی جوتا ہے اور سارا ہی لنیا یفترین ہوں بہنیں اہدیا ہننا وارجو نے ہننا یہ محاورہ ہے رکھا. اپنے ہاتھوں کے درمیان اپنے پاؤں کے درمیان کہیں چل کر جاتی چلے عمل کے دو طریقے ہیں ہم شمل ہوتا ہے پوسے بلو کہیں چل کر جانے سے ہوتا ہے کہیں ہاتھوں کی کارروائی سے ہاتھ کی صفائی دکھائی بہتان باندھنے میں ذہن بات کرتے ہیں بات دوسرے سے ہاتھوں کے ذریعے آگے پڑھے اعمال مولانا کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی روش کے ذریعے سے ہاتھوں اور پاؤں کے عمل کے ذریعے سے بہتان نہیں باندھے بہتان اس پر بہتان رک میں بھی ہو سکتا ہے یہاں مراد میں لوگوں میں عورتیں لی گئی ہی ہیں کیونکہ عورتیں عورتوں پر بہتان لگا رہی ہیں عورتیں مردوں پر بھی تو بہتان لگا رہی ہیں کہا <laughs> کہ عورتوں کی ایک بہتان لگانے کی عادت پرانی چلی آ رہی ہے ولا یاتی نا بے بہتان ہے بہتان کے ساتھ نہیں آئیں گی <laughs> یفترین ہو کہ اس کو خود ہی گڑھ لے بین احاجہ یہ کئی طریقے چلے آ رہے تھے اب بھی آج کل بھی ہیں میں اشارتن کہہ دیتا ہوں ماں ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حمل کس کا ہے کسی اور کا حمل خانگن کے نام کر دیا جائے تو یہ وہ ہوتا ہے بڑی خطرناک بات یا ایک خیال کیا جائے کہ میں پریگنینٹ ہوں اور اس سے اور مرد کو بلیک میل کیا جائے جیسے آج کل متعلقہ یا گھر میں بیٹھی عورتیں آج کل بھی کر یہ اشارے ہیں آپ اس کی تفصیل میں جب پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ولا یاسین سین کافی معروف ہے اور معروف بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کہیں حضور تو معروف پہ حکم دیتے تھے دوسرے کو دیتے ہی نہیں تھا. پھر یہ کیوں لائے گئے بلا یاسینہ سین کفی معروف اس کے دو اس بات ایک تو یہ کہ حضور کے بعد نظام نے چلنا تھا اور یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہنا تھا کسی بھی حاکم کو یا کسی بھی سربراہ کو ان امر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے خدائی حکم کے علاوہ کوئی اطاعت لے گئے جو چیز اللہ نے اللہ کے رسول نے قانون بنا کے رائج کی ہے اس کے خلاف کوئی وعدہ نہیں دیا جائے تو کوئی بیت نہیں جو آج ساری خرابیاں اور بیعت کرنے والی عورتوں کی اور پیروں کے درمیان قائم ہے اسی سبب سے کہا کہ انہوں نے سینا کا دکتا. فی معروف ہی نہیں رکھا معروف کس کو کہتے امر بل معروف نہیں انل مل جس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اس اسے روکنا اور معروف کا حکم دینا اس کو رائج کرنا ہے. یہ قانونی بات ہے کہ جو ملک کا قانون ہو ملک کے قانون میں وہ بھی اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق جو حکم دیا جائے گا اسے تسلیم کیا جائے گا اگر کہیں قانونی حکم نہ ہو تو پھر اس کو اس کو نہ مانا جائے تو یہ جرم نہیں ہے آپ کہیں گے کیسے انفرادی ٹیسٹ کا اپنے معاملات کو سلجھانے کا جو حق قانون نے کسی عورت کو دیا ہے حضور یا حکمران اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں قانون کے مطابق جو حکم ہو وہ مانا جائے گا قانون کے خلاف معروف جس کو کہتے ہیں کوئی حکم نہیں مانا گیا مثلاً میں پھر وہ مثال دیتا ہوں جس کے سبب سے ہم سمجھتے کہ ایک لوڑی کی بات تھی وہ تلاق چاہ رہی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کہوں ضرور نے کہا کہ تم ایسا نہ اس نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے آپ کیسے متاخل کر سکتے قانون نے مجھے حق دیا ہے تو میں وہ حق استعمال کر دیتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے حضرت زید کے ساتھ زید کے ساتھ، قانون یہ تھا کہ وہ طلاق ہو سکتی ہے میاں بیوی میں حضور نے کہا کہ ہم سکا لگ اپنی بیوی کو تھام کے رکھو تو یہ مشورہ تھا اب جی. مل معروف نہیں تھا کو انہوں نے اس کے باوجود یہ ہے مفہوم اس چیز کا لوگوں نے بڑا آسمان تک چڑھایا ہے بڑے بڑے علماء علم کہ ہاں جی ان کے یہ قانونی ان کا حق ہے کہ جو انہوں نے کر چلے قانونی حق تو ہے تو قانون کی حق تک ہے اس کے علاوہ نہیں کوئی حکام انہوں نے ایسے دیے ہیں جو اس ملک کے قانون میں ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں ہو جہاں قانون اختیار دیتا ہے وہ اس کو اختیار کو استعمال کرنا حضور کی معصیت نہیں یہ بہت بڑا فرق ہے جس کو عام مفسرین نے ان بلاک اٹھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضور تو خلاف بات کرتے نہیں تھے جو کچھ بھی انہوں نے حکامت قیامت تک کے لیے وہ قائم ہے تو حضرت نے کیوں نہیں مانا ہو تم اس لوڑی نے کیوں نہیں مانا انہوں نے کہا جی قانون میں گنجائش ہے آپ ہی ہے ہو قانون ہے کہ ہمیں اختیار ہے تو ہم اپنا اختیار استعمال کریں اس کو معصیت نہیں کہا قرآن قریبی یہاں ولا یاسین ہے کافی معروف ہے کا مانا یہ ہے کہ جو چیز قانون کے اندر آپ کا حکم ہوگا اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرنا اگر یہ یوں عورتیں آئیں عورتہ پہلے ایلیجنس دیں آپ کے ہاں بیعت کریں تو آپ ان کو بیت کر لیں پھر تجمہ ہے اللہ کے مغرت چاہ پیچھے جو کام کرتی رہی ہیں ان کی معافی مانگو اللہ سے وہ تو اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مغن ہوتا ہے تو اس کی بات پچھلی زندگی ساری ہم صاف کر رہے ہے مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں عورتیں داخل ہو رہی ہیں ضروری نہیں کہ خاندوں کے ساتھ ہوں بہت سارے ان کے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں ان کو خطرات لاحق ہوں گے ان عورتوں کی جو تمہارے فیلی جیس دیں تو اس کی پروٹیکشن کا ذمہ حکومت کے اوپر ہے ان کا تحفظ کیا جائے تو اس اللہ اللہ کے قانون کے مطابق ان کی حفاظت کا سامان کیا جائے گا غفور الرحیم یا پھر ترجم اللہ بہت بخشنے والے محرفان ہے غفور کا مانا ہے کہ وہ تحفظ دے امن علیہ جماعت مومنین اے ایمان والو لا تو بلو قومن غلط بندہ ان سے دوستی نہ کرو ان کو اپنا سربراہ نہ بناؤ ان کو رازدار نہ بناؤ کامن ایسی قوم کو غلطی بندہ علیہم جن پر اللہ نے غذب فرمایا. فرمایا ہے یہ غذب کن پر فرمایا کون لوگ سے ہم کہہ دیتے ہیں، کو مت بنا تو بارے میں کہتے ہیں. ہندوؤں کے بارے میں کہتے ہیں، اگر دشمن ہو گیا جائے. جن پر اللہ کا غضب ہونے کا اعلان کیا گیا غضب کس کس پر ہوتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں. یہود کی بات کہی گئی ہے ٹھیک ہے دو گٹا اکسٹ دو بٹا نبے دیکھ لیجیے دو گٹا اکسٹھ میں آئے ہوئے ہے ضرورت علیہ مصیلت بدمسکنت ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری ذلت اور مسکنت وباؤز میں اور وہ خدا کے غذب میں کے مستحق